Ahmadiyyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyyat Zindabad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 گے احمدی زندہ آباد احمدی زندہ باد احمدیت بند آباد احمدیت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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحِمُوا اب شیرو شیرو بل جن دل تم تم ادو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی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 مغرب کا ٹائم ہے مغرب کا وقت ہے اس لیے ہمارے معزز مہمان ابھی اسٹوڈیوز میں نہیں پہنچے جیسے ہی وہ آئیں گے ہم پروگرام کا سلسلہ جو ہے آپ کے ساتھ جوڑیں گے اس وقت تک میں چند ضروری اعلانات جو ہیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں وقت بچانے کی نیت سے ہمارے اس پروگرام میں مختلف علماء ہماری جماعت سے تشریف لاتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ فقی مسائل سے ہوگا جس میں مرزا محمد افصل صاحب تشریف لائیں گے مرزا محمد افضل صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر مشنری صاحبان میں سے ہیں جو ٹورانٹو میں ہیں بلکہ کینیڈا میں ہیں اور ان کی تقرری مسجد بیت الاسلام سے ملحق کا جو علاقہ ہے اس میں ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور فقی مسائل جو ہیں ان کو زیر گفتگو لاتے ہیں اور اس پروگرام میں جو فقی مسائل کا ہے اس میں ہم اپنے احمدی احباب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم اپنے غیر احمدی جو ہمارے احمدی احباب ہوتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں فون نہ کریں تاکہ ہم غیر احمدی مسلمان یا غیر مسلم جو سامعین ہیں ان کو موقع دیں لیکن جو فقی مسائل کا پروگرام ہے اس میں ہمارے احمدی ساتھی جو ہیں وہ بھی فون کر سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تو یہ جو فکی مسائل کا سلسلہ ہے یہ پہلا پروگرام کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ اس, اس پہ ہم گفتگو کریں گے تقریباً نو سوا نو بجے تک اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کریں گے جس میں اسلام اور مغربی معاشرے کے حوالے سے مختلف موضوعات کو ہم لے کے آتے ہیں ہمارے پروگرام میں آم, مشنریز آتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں یہاں کے پلے بڑے ہیں اور یہاں کے جو مشکلات ہیں ان میں سے گزرے ہیں اور وہ آ کے آپ کے سامنے مختلف زاویے سے اسلام کس طرح اس معاشرے میں رہ سکتا ہے کس طرح اسلام کی تعلیمات اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کی مدد کر سکتی ہیں اس موضوع کو اور ان اس قسم کی چیزوں کو گفتگو لاتے ہیں زیر گفتگو لاتے ہیں پروگرام کا طریق ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنا سوال جو ہے اس کو لکھ لیں لیکن جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیں افتتاحی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں سم ان سوال کے لیے ایک منٹ کا دورانیہ ہم نے مختص کیا ہے اور اس میں آپ کو گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا سوال جو ہے مکمل کریں اکثر ہمارے سامعین جو ہیں وہ سوال لکھ کر لاتے ہیں اور ان کی رائے میں اگر سوال لکھا ہوا ہو تو نہ صرف وہ مکمل ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی اس کے ساتھ وضاحت دینی ہو تو اس کا بھی وقت نکل آتا ہے اگر فل بدی کریں تو پھر سوال مکمل نہیں ہوتا اس میں تشنگی رائے جاتی ہے بعض دفعہ دوبارہ فون کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میری گزارش کہ جب آپ اپنے سوال کو پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو اس کو پہلے لکھ لیجئے اور یہاں ایک گزارش کہ جو آپ کا سوال ہے وہ یا آپ جب آپ کو جب ہم دعوت دیتے ہیں آ کے اپنی بات پیش کرنے کی تو وہ سوال ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے پہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے وہ کسی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے وہ کسی کی کمزوری کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کا سوال ہونا چاہیے اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت طلب ہے تو آپ دوبارہ فون کر لیجئے لیکن کم از کم دو سے تین منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کر سکیں یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم دس بجے تک اس فریکوینسی یعنی ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے اور پھر دس بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے نکل کے اے ایم فائیو تھرٹی پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کا ہمارا ساتھ انشاءاللہ رات بارہ بجے تک رہے گا گیارہ بجے تک یعنی دس سے گیارہ بجے تو یہی سلسلہ چلے گا سوالات کا اور آپ, آپ کے سوالات اور ہمارے مجسمہ مہمان اگرامی جو اسٹوڈیوز میں ہیں ان کے جوابات اور پھر پروگرام کا آخری ایک گھنٹہ جو ہے اس میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالیٰ بنسر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ ہم پیش کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کے ساتھ پھر یہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو سامعن آپ کے سامنے میں نے مختصر تعارف پیش کیا اس پروگرام کا مزید اس کی تفصیلات آگے چل کے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا خاص طور پہ ٹیلیفون کے نمبر جو ہیں اور اسی طرح سوال کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اب میں اس پروگرام میں اپنے معزز مہمان جو ہیں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں مرزا محمد افصل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ از آلویز اے پریشر خوشی ہوتی ہے کہ کوئی لمحات ایسے مل جائیں جس میں کل یتََََََََََََََََََ كام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کے ليے میں ریڈیو ایم يو كے گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ مرزا محمد افضل صاحب نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دے رہے ہیں شمالی امریکہ میں امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں ایک لمبے عرصے سے ہیں اور اب ان کی تقرری ٹورانٹو میں ہے جہاں یہ مسجد بیت الاسلام کا جو علاقہ ہے وہ ان کے ان کے علاقے میں آتا ہے اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ پوری کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں فقی مسائل کے حوالے سے تشریف لاتے ہیں یہ موضوع صرف ان کا موضوع ہے صرف ان کے پروگرام میں ہم لیتے ہیں باقی جو اعترا اختلافی مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے باقی جو مہینے کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں میری گزارش ہے کہ آپ صرف فقی مسائل سے متعلق جو آپ کے ذہن میں بات ہو آپ وہ لے کے تشریف لائیں اور پھر اس کا جواب پائیں تو سوالات سے متعلق گفت کو آگے چل کے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں افتتاحی کلمات کے لیے مرزا محمد افصل صاحب کو دعوت دیتا ہوں جی مرزا صاحب بسم اللہ افزب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم بات یہ ہے کہ انسانی زندگی مختلف دوراہوں سے گزرتی ہے اور دنیا میں انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنتیں کرتا کوشیں کرتا اور آگے بڑھتا ہے اسی كشمكش میں اسی جستجو میں انسان بساوقات اوقات ایک ایسے سلسلہ میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو اس دنیاوی جو كھینچا تانی اس سے باہر دیکھنے کا نکلنے کا موقع نہیں ملتا ایک اعتبار سے جو ہمارا یہ جسمانی نظام ہے اس کی گہمہ گہمی سے اس میں جو کشش ہے اس میں جب گستا ہے ایک انسان تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نظام میں جسمانی کو جس چیز نے اٹھایا ہوا ہے وہ کوئی اور طاقت ہے ہم عام دنیاوی نقطہ نظر سے یہ ہی کہتے ہیں کہ جی انسان کا دل جو ہے وہ جب تک دھڑکتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اور پھر جب دل دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی کا انت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے تو اس کو جب ان دو چیزوں کا مجموعہ بنایا یعنی روح کا اور جسم کا تو اس میں ایک بہترین سنگم رکھا ہے ایک دوستی رکھی ہے اور اس میں ایک میزان رکھا ہے عدل رکھا ہے توازن رکھا ہے ہم بحثیت انسان اپنی سوچ علم اپنے ماحول کے مطابق جب صرف ان دو چیزوں کے مجموعے میں سے ایک کا خیال رکھتے ہیں تو دوسرا جو ہے اس سے اب محروم ہو جاتے ہیں یا یوں سمجھنے کے کہ اگر ایک گاڑی کے دو پہیے ہوں تو پھر ایک پہ ہی چلتی ہے دوسرا تو ویسے ہی ساتھ لگا رہتا اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال شفقتوں اور محبتوں کے نتیجے میں جہاں انسان کو اپنی جسمانی ترقیات کے لیے ذہن اور کوشش اور فکر عطا کی وہاں اس کو اپنی روحانی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اس کے دل کی گہرائیوں کو اپنے پاس رکھا اور یہ آزادی دے دی کہ انسان خود مختار ہے چاہے تو صرف جسم کی آرام و راحت کے لیے کوشش کرے اور چاہے تو جسم اور روح دونوں کو بیک وقت ساتھ لے کر چلے اور نہایت صحت مندانہ زندگی گزارے مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو جسمانی زندگی ہے یہ ایک بہت لمبی زندگی نہیں ہے اور اس کو ثبوت یہ دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کل و نفس ذائقہ کہ جو انسان ہے نا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بچپن میں کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں اس جس ڈائمنشن میں ہم ہیں اس پلانٹ میں ہیں ادھر سے اس کو اس کی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں دل دھڑکنا بند ہوتا ہے سب کچھ ختم تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں جس قدر مرضی ہم اپنی زندگی کے لیے جسمانی آسائشوں کے لیے بڑے مکان لے لیں بڑی گاڑیاں لے لیں بڑے گھر لے لیں جو مرضی کر لیں لگتا یوں ہے اور نظر یوں آتا ہے اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ خواہ آپ جس قدر مرضی اپنے آسائشوں کے سامان پیدا کر لیں بہرحال حال یہاں آپ نے مستقل نہیں رہنا اور نہ کوئی رہا ہے تو ہماری جو تجربہ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر یہاں مستقل رہتا نہیں ہے تو مذہب نے آ کر یہ احساس دلا کہ دیکھو میاں جب یہاں مستقل رہنا نہیں تو کم از کم یہ سوچ تو کرو پھر ہوتا کیا ہے یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہو تو یہ وہ پہلو ہے جو اسلام نے اور باقی مذاہب نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں قرآن کریم نے یہ بتایا کہ جو آنے والی زندگی ہے وہ اس سے بہت لمبی زندگی ہے جس کو ہم کبھی کبھی مستقل بھی کہہ دیتے ہیں <coughs> اس زندگی کے حصول کے لیے جو چیز ہمیں مدد کرتی ہے جس طرح ہم کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے ہمارے جو جسمانی آرام و آراہت اس کے لیے سامان پیدا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجوا کر اپنے صحیفے بھجوا کر تو انسان کو یہ بتایا کہ تمہاری روحانی زندگی کے لیے بھی میں نے انتظام کیا ہوا ہے تو جو شخص سلسلے کے اس کڑی کو نہیں بھولتا وہ اس دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جب یہاں سے جاؤں گا تو با مقصد زندگی گزار کے جاؤں گا تو اگلی زندگی بھی میں میں ان یہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہوگی تو یہ جو فکی پروگرام ہم کرتے ہیں میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کسی کو کوئی ایسا مشورہ دے دوں کسی کے سوال کا کو کوئی ایسا جواب دے دوں کہ جس کے نتیجے میں میں اس کے دل میں جو روحانی زندگی ہے اس کی ایک لگن پیدا ہو جائے اس کے لیے اس کو ایک موٹیویشن ہو جائے اس کو مزہ آ کہ واہ تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے ہم اس کو کانٹروورشل نہ بناتے ہیں نہ بنانا بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں سوال کر کے تو ہم سے شیئر کریں ہمیں بتائیں ہم سے پوچھیں کہ کس طرح آپ جو دینی احکامات ہیں ان پہ عمل کر کے جہاں گرے ایریاز آتے ہیں کس طرح ان سے نکل کے کس طرح بات چیت ان سے بچ کے تو اپنے لیے ایک ایسی لاہِ عمل طے کریں جو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے آپ کو سکون کامیابی اور برکت جو ہے وہ نصیب کرے اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے ہمیشہ دعا کر کے آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کو ایسی بات منہ سے نکال دے کو ایسی بات سمجھا دے کہ جو میرے سامعین ہیں وہ جب سنیں تو ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو امید. وہ اپنی دینی زندگی کو بہتر کر سکیں آمین عامین سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افضل صاحب ہیں اور یہ ہمارا فقی مسائل کا پروگرام ہے جس میں آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے لیے یا اپنا سوال پیش کرنے کے جو طریق ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلا طریق ہے بذریعہ ٹیلیفون کے اور ٹیلی فون کے لیے ہمارا جو ٹرانٹو کا نمبر ہے فور ون کے علاقے سے باہر جو ہمارے سامعین ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون اسی طرح ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز کا پتہ یا پروگرام کا پتہ جو ہے ای میل کا پتہ وہ ہے qa یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس اسلام یعنی کوسچن آنسر ایٹ اسلام سی تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں مقامی فون نمبر شمالی امریکہ والا فون نمبر یا ای میل کے ذریعے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجئے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے آپ ذکر کر دیں کہ میرا نام نہ لیں شہر کا نام لے لیں یا ای میل میں ذکر کر دیں تو ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے پروگرام آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح ایک منٹ کے دورانیہ کی گزارش ہے کہ آپ ایک منٹ کا دورانیہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں سوال کے لیے اس کو برائے مہربانی اس کا لحاظ کیجیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر سکیں اگر آپ تک اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں پہنچ سکتی یا آپ اپنے کسی عزیز کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca اسلام سی اسلام سی ایک ہی لفظ ہے اور وہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح سامعین آپ اپنا جب سوال پیش کریں اور سمجھیں کہ اس کے جواب ہے اس میں کوئی مزید وضاحت طلب ہے یا مزید کوئی اس میں چاہیے آپ کو وضاحت تو اس صورت میں آپ اپنا سوال جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں دوبارہ فون کر کے یا درخواست کر سکتے ہیں کہ اس پہ مزید جواب دیا جائے لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ زیادہ سے زیادہ سامن جو ہیں پروگرام میں شامل ہوں ہمارے احمدی احباب جو پر یہ پروگرام سنتے ہیں عام طور پہ ان سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ وہ پروگرام میں فون نہ کریں تاکہ دوسرے جو غیر احمدی یا غیر مسلم ہمارے سامعین ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں لیکن آج کا پروگرام جو فقی مسائل میں ہوتا ہے سے متعلق ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور اپنا سوال جو ہے ہمارے موزوں مہمان کے سامنے رکھیں گفتگو کا سلسلہ پڑھائیں گے ابھی اس وقت کوئی فون کال نہیں ہے اس لیے میں جتنی دیر ای میل کھولتا ہوں آپ میں آج بعض تو ایک بات کئی دفعہ سامنے آتی ہے تو اس کو وضاحت کر دیتے ہیں یہ جو جب ان ملکوں میں ہم آتے ہیں نا جو مسلمان ملک نہیں ہیں جی تو ہمیں بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ہم جو باہر سے کھاتے ہیں جی حلال و حرام کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ہاں جی تو بڑی بعض دوستوں کو بڑی شدت اس میں ہوتی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو باہر سے ہم چکن کھاتے ہیں یا لیتے ہیں یا خریدتے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں تو میں اکثر ان پروگراموں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں مختصرا پھر بیان کر دیتا ہوں کہ دو اصطلاحیں ہیں گوشت کے معاملے میں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے ایک ہے حلال ایک ہے زبیحہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بڑی کھل کے رہنمائی دی ہوئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ یہ چیزیں حلال قرار دی ہیں جن میں سے نام لے کے ان کو بتایا ہے اور جو حرام ہے ان کو بھی بتا دیا مجھے موٹی موٹی چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ سور نہیں حرام آ، نہیں نہیں آ، حلال آ، خواہ جس بھی رنگ میں ہو سوائے کے کیا مر رہے ہوں تو الگ بات ہے عام حالات میں سور جو مرضی کر رہے نہیں حلال ہو سکتا خاص کو آپ ذبح بھی کر لیں پھر بھی وہ ہلال نہیں ہو سکتا تو بعض ہمارے بھائی جو ہیں جن کو عربی میں شاید اتنی دسترس نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حلال کا مطلب ہے کہ ایسا جانور جس کو آپ نے اسلامی نقطہ نگاہ سے کاٹا نہیں ہے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے اس لیے پہلی بات تو میرے سامعین جو ہیں وہ یہ سن لیں حلال کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کھانی جائز ہو لافل ہو جس کو قرآن نے جائز قرار دے دیا یا حضوص جائز قرار دے دیا اب ان میں سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چکن ہے یا چھوٹا گوشت ہے یا بڑا گوشت ہے مرغی ہے یا گوٹ ہے یا لیم ہے یا بیف ہے اس قسم کا اب دوسرا یہ سارے لافل ہیں یہ سب حلال ہیں ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ ہم جب ان کو ذبح کرتے ہیں یا ان کو کاٹتے ہیں تو کس طرح کاٹتے ہیں جو عام ایک عام اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہمیں ہدایت ہے کہ ایک تو یہ کہ تیز چھری سے کاٹیں اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام پڑھ اگر ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ کسی شخص نے اس کو کاٹا ہے بس چکن لے لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ کسی شخص نے اس کو کاٹا ہے ذبح کیا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جی اور ایسا کسی کی جب بھی نام نہیں لیا پکڑا اور کاٹ دیا ہے اور اس کو اس کا خون بہا دیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کو صحت کے لیے بالکل مضر نہیں ہے تو کیا ایسا جانور کھانا جائز ہوگا یا نہیں تو بعض لوگ جن کو حلال اور زبیہ میں فرق نہیں لگتا وہ فراََََََََََ فتوہ دینے كہ جناب بالکل نہیں حرام تو میں اپنے سامين سے کہتا ہوں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے ایسے جانور کے لیے کہ جو کھانا حلال ہے لیکن اس طرح ذبح نہیں ہوا جس طرح کہ ایک مسلمان ذبح کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو بعد بیان فرماي فرمایا کہ وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا ناجائز ہے اب دیکھیں حال کی ڈیفینیشن بتا دی کہ فرض کریں پھر مثال دیتا ہوں چکن کی یا گوٹ کی کہ ایک شخص ہے وہ اس بکرے کو کاٹتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے لیے کاٹتا ہے ٹھیک ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بت کے نام کے ہے یا یہ فلاں پیر کے نام پہ کاٹتا ہوں اس کو تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو فرمایا ایسے جانور جن پر خدا کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو تو فرمایا وہ جائز نہیں ہے اس سے ایک س... ایک بات یہ نکلتی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا تو ایسے جانور کی, کی صورت کیا ہوگی اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلیت سلیت. نے ہماری بڑی اعلیٰ رہنمائی فرمائی ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور کچھ لوگ جو کفر سے نئے نئے نکلے ہیں ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی بھی ہے یا نہیں کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ فرمایا کالا اسکرو ان تم اسم اللہ ہے اسم اللہ ہے وہ کلو کہ دیکھو ایسے گوشت پر تم خود اللہ کا نام پڑھ لیا کرو اور پھر اس کو کھاؤ ایک مسئلہ حل کر دیا جی کہ اگر یہ یقین ہو کہ اس جانور پر اللہ کا نام کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا جی تو کیا کریں فرمایا کہ پھر تم خود اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو کھا لیا کرو موتا امام مالک جو احادیث کی کتاب میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے اس میں بھی ایک حدیث ہے جس میں یہ روایت حضر عروہ بن زبیر کی ہے بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گاؤں والے ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا یا نہیں تو ایسے گوشت کو ہم کیا کریں حضور سلم فرمایا سم اللہ ع علیہ سم کہ تم ایسے جانور پر اللہ کا نام پڑھو اور کھالو اب یہ دو حدیثیں ہماری بڑی واضح رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ ایک ایک تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام تو نہیں لیا گیا اگر وہ لیا گیا تو پھر تو ویسے ہی جائز نکھا وہ حلال حال بھی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پر کسی اور کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نہیں پتہ لیا ہے کہ نہیں تو رسول وسلم کی یہ حدیث کہ اس دونوں حدیثوں سے پتہ لگتا ہے یہ دونوں بڑی مضبوط کتابوں کی حدیثیں ایک بخاری کے ایک موطا کی ہے تو دونوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جانور جس کا کھانا لاف ہے جائز ہے حلال ہے اگر اس کو ذبیحا کرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام کسی وجہ سے نہیں لیا گیا تو اس کو کھانا جائز ہے اس لیے ایسے مخمصے میں نہ پڑھیں کہ جس میں آپ ان حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کریم کی صحت کی روشنی میں آپ کے ابھی بھی اگر کوئی شک کا پہلو ہو تو وہ آپ دور کرا سکتے ہیں لیکن یہ جو عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں کہ جی یہ گوشت حلال نہیں ہے تو وہ مراد یہ ہوتی کہ ذبیحہ نہیں ہے یا اس طرح ذبح نہیں کیا گیا جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اور ایک اور بات جو آج بڑی مزے کی بھی سامنے آئی جی کہتے ہیں جی شخصی کاٹنا ضروری ہے یعنی آپ ذاتی طور پر چوری سے کاٹیں جو مشین پہ آپ لگا دیتے ہیں چھری اس سے وہ نہیں uh -huh. یعنی بعض ہمارے یہاں جو زبیہ خانے ہیں وہاں کہتے ہیں میں نے سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے ایک دفعہ تکبیر پڑھ دیتے ہیں یا سنا ہے بعض اللہ بہتر جانتا ہے دروغ برگردن رابی کہ وہ کسل بھی چلا دیتے ہیں تکبیر کی تو پھر جو جو جو جانور گزرتا ہے اس بلیڈ سے کٹتا جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بہرائی میں جانے کے بجائے دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جانور حلال ہے کانا جائز ہے چکن ہے بیف ہے گوٹ ہے اور کیا اس کے اوپر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا اگر اس کو کاٹا گیا ہے اور اس میں خون بہا دیا گیا ہے اور کھانے کے اعتبار سے وہ صحت مند ہے تو حضور صلی میں فرمایا کہ پھر تم بسم اللہ لاپڑو اور کھالو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین کو اس معاملے میں کچھ رہنمائی ہو گئی ہوگی میں یہ ذکر نہیں کر رہا. باز کر کیا آتے ہیں ہم باہر کھاتے ہیں جا کے ریسٹورینٹ سے ہاں جی. وہ بالکل اور چیز ہے اگر وہ کوئی سوال تو کر لیں میں عام جانور کے ذبح اور حلال ہونے کا وہ فرق بتا رہا ہوں جزاک سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ آج ہمارے ساتھ محترم مرزا محمد افسل صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے فقی مسائل پہ گفتگو ہے اور یہ فقی مسائل کا سلسلہ تقریباً نو سوا نو تک چلے گا اس لیے آپ اپنا سوال اگر آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں فور ون سکس اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس کے علاقے سے باہر اگر آپ ہیں تو شمالی امریکہ میں ہمارا کام کرنے والا نمبر ون ون کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی اسلام ڈاٹ سی اسلام ڈاٹ سی اے پروگرام کی نشیات سننی ہیں یا کا پروگرام کی ریکاڈنگ سننی ہے تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہمارا ویب کا پتہ ہے اسلام نہ صرف یہ پروگرام بلکہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان پہلے محمد رفی صاحب ہیں بریمٹن سے ان کی لیتے میرے دو دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں جی پہلی بات ہے اکثر دوست جو ویڈیو وغیرہ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں تو اسی میں مولانا تارک صاحب کا ایک ویڈیو آئی تھی تو اس میں وہ مارے تھے نکاہ میں آسانی پیدا کیا حضور کے حدیث تھی وہ حدیثوں کے والے سے بات کر رہے تھے نکاہ میں آسانی پیدا کرو تو آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے جی رفی صاحب رفی صاحب کی لائن کٹ گئے ان سے گزارش کے دوبارہ فون کر لیں میرا خیال کوئی ان کی طرف سے ہوئی ہے کمی محمد آمیر صاحب ٹرونٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں آمیر صاحب علیکم. وعلیکم السلام علیکم وآلیکم السلام جی کیجیے جی جی جی السلام علیکم میرا سوال اس بارے میں مرزا صاحب نے جو ابھی حلال کے گوشت کے بارے میں بتایا ہے تو دوسرا میرے دو سوال ہیں ایک گوشت کے بارے میں کہ جو آج کل یہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں اور جو دوسرے مسلمان ہیں ہر قسم کے جتنے بھی فکے ہیں جو یہ جو گوشت بیچ رہے ہیں اس میں اس گوشت کے اندر پانی ملا رہے ہیں اور دوسری چیزیں ملا رہے ہیں اور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اس سے کراہت کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ بیکٹیریل وائز وہ گندہ ہے کیونکہ وہ تولنے کے لحاظ سے چوری کر رہے ہیں اور اس میں پانی ملا کے چربی ملا کے اس کو بیچ رہے ہیں اور میرا دل کا اندر کا فتویٰ یہ کہتا ہے کہ میں جو جو گوروں کی دکان ہے وہاں لے کے کھا لوں بسم اللہ پڑھ لوں کیونکہ وہ جو چیز حلال ہے بقول آپ کے وہ الاؤڈ ہے تم اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اویلیبل ہم کھا لیں مگر جب مجھے پتا ہے کہ وہ کہ وہ اس میں مطلب ملاوٹ کر رہے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ وہ کھانے کو میں نام نہیں لینا چاہتا میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے دوسرا اسی زمین میں جو سوال ہے کہ سوسیز جو ہیں جو کہ جو خون سے بن رہے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ہلال آ گئے خون میں حلال کا کانسیپٹ یہ بیکٹیریا کیونکہ وہ بلڈ میں ہوتا ہے بلڈ نکل جاتا ہے مگر وہ جو بلڈ والے سوسے جو حلال والے آ گئے دہی آ گیا ہے اور پھر یہ, یہ تو یہ اس بارے میں پھر کیا فتوا ہوگا ہم کون سا فتوا یوز کریں یہ है کیا है. انہوں نے لگا رکھا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے یہ مجھے مجھے تو عامر صاحب نے ڈرا دیا ہے تو گوشت لینا لگتا ہے بندی کر دینا چاہیے میں آئی ہوپ کہ آپ پاکستان کی بات نہیں کر رہے اگر تو یہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کا گوشت بیچتے ہیں جس میں پانی ڈال کے یا اس کے وزن بڑھانے کے لیے ایک اور گند بڑا ڈال دیتے ہیں تو اگر تو سو فیصد یہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملاوٹ جو کی جاتی ہے اگر وہ حرام نہیں ٹھیک ہے بے مانی ٹھیک ہے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اگر ہم حلال و رام کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ پانی ملاتے ہیں تو اس کو حرام تو نہیں کر دیتا لیکن یہ ناجائز ہے دھوکہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے نہ اگر مجھے نہیں پتہ تو مجھے نہیں پتا سارا گناہ اس کے سر ہوگا جو بیچ رہا ہے لیکن اگر مجھے پتہ ہے اس وفی کہ یہ شخص یہ حرکت کر رہا ہے تو پھر میں کبھی بھی اس سے نہیں لوں گا کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ میں دیکھوں کہ دھوکے میں نہ پڑوں تو دھوکے میں نہ دینا چاہیے نہ پڑنا چاہیے اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں سو فیصد اگر کسی جگہ کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پر ایسا گوش بک رہا ہے جو ملاوٹ شدہ ہے جو جس میں غیر صحت مندانہ رنگ میں اس کو موٹا کیا جا رہا ہے یا اس کا وزن بڑھایا جا رہا ہے تو بالکل اسے پرہیز کرنا چاہیے اور صحت کے لیے بھی نامناسب ہوگا اس لیے یہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس موضوع کے اوپر خواہ وہ کوئی بھی کرے آمدی کرے غیرآمدی کرے لوکل کرے یہ حصہ کہ آپ گوشت میں اس کو اس قسم کی بے ایمانی کر کے تو بڑھا کے بیچیں تو اس سے تو اگر پورا یقین ہو تو بچنا چاہیے بلکہ ایسے بندے کو کنفرنٹ کرنا چاہیے دوسرا ساسیجز کی آپ نے بات کی ہے بات یہ ہے کہ مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے کہ ساسیجز میں یہ کس رنگ میں اس کا پروسیس ہوتا ہے اگر اس میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہے جو مثلا خون منع کیا ہے اسلام نے خون نے نکلنا قرآن کے مصاف ہے کہ خون جو ہے وہ نہیں کھا سکتے تو اگر ساسز میں خون کی آمیزش ہے یا ملاوٹ ہے تو نہیں کھانا چاہیے بالکل قرآن منع کیا ہوا ہے وہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہو سکتا خواہ وہ بیف کا ہو یا گوٹ کا ہو کوئی بھی ساسج ہو اگر اس میں خون کا کی آمیزش ہے تو وہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے میں اس سے بھی تھوڑا آگے جاتا ہوں کہ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا طیب کا کہ حلال کھاؤ حلال تویبََََََََََََََََََََ طیب كھاؤ طيب ہوتا ہے طيب وہ جو صحت مند ہو جو ڈائٹ کے اعتبار سے بہت ہیلتی ہو ہولسم ہو تو بعض اوقات چیز چيز آپ كے ہولسم نہیں ہوتی نہ کھائیں بالکل كھا وہ ٹھیک بھی ہو لیکن اگر آپ کے ليے صحت کے حوالے سے آپ كے ليے اچھى تو نہ کھائیں تو اس اعتبار سے خاص ساسج ہو یا کوئی اور گوشت ہو یا کوئی ایلیمنٹ ہو کباب ہو کچھ بھی ہو تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے باقی وہ جو آپ نے کہا کہ باہر جا کے تکے کے کھا لیتے ہیں یا کھا لینے چاہیے اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ابھی اس, اس کو نہیں چھیڑا تھا یہ جو ہم باہر جا کے کھاتے ہیں ریسٹورینٹس میں کھانا اگر تو آپ کسی ایسے ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہیں کو جس جہاں پورک نہیں پکتا کوئی حرام چیز نہیں پکتی تو پھر تو بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں لیکن اگر وہاں ہیم یا پورک پکتا ہے اسی جگہ پر تو پھر وہاں سے اوورڈ کرنا چاہیے اسے اعتراض کرنا چاہیے آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ اس میں کس قدر گند ملا ہوا ہے یا ناپاکی ملی ہوئی ہے تو یہ میرا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر کھانا ہے تو یہ یقین کر لیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ایسی یوٹینسل نہیں استعمال ہوا کوئی ایسا آئل نہیں استعمال ہوا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوئی جس میں کہ اے اے یہ ایک خدشہ ہو کہ اس میں حرام جو ہے وہ مل گیا ہوگا تو پھر آپ بڑے شوق سے کھائیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ٹورانٹو میں جو لوگ رہتے ہیں کینیڈا میں ہمیں تو بہت سی آپشن ہیں ہم تو کلیئرلی ایسے فوڈ سے بچ سکتے ہیں جہاں ذرا بھی شک و شبہ ہو بہت سے مسلمان ریسٹورانٹ ہیں وہاں جا کے کھائیں مزے سے کھائیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور سے کوئی نگر شکر کھاتے پھریں تو بہتر ہے کہ تھوڑا احتیاط کر لیں تو زیادہ اچھا ہے مرزا صاحب ایک سوال ضمن آیا خیال آیا بلکہ جیسے नहीं. آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ پورک یا بیکن یا اس قسم کی چیزیں بنتی ہیں تو آج کا آج آج, آج کل تقریباً ہر فاسٹ فوڈ جو ہے ریسٹورینٹ اس میں یہ ہوتا ہے چاہے नहीं. وہ ٹم ہوٹن ہے چاہے میکڈونلڈ ہے بہت کم ایسے ہیں جو بالکل نہیں کرتے تو اس صورت میں ہم کیا کریں سب کچھ چھوڑ دیں سوائے ان جگہوں کے بات یہ ہے کہ اگر تو وہی آپشن ہے اور کوئی دنیا میں ایک چیز کھانے کے نہیں ہے تو آپ کی مجبوری ہے آپ ٹیم ہوٹل ہیں نا اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے آؤٹلیٹ ہیں جو آپ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں جس میں یہ شورما وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو لوگ نہیں بیچتے پورک وغیرہ uh -huh. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف چسکے کے لیے کھانا ہے زبان کے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو یہ شعور رکھنا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں اس میں کوئی حرام کا کوئی الیمنٹ تو نہیں ملا تو احتیاط زیادہ بہتر ہے آپ اگر فرض کریں آپ نے ٹیم ہوٹل سے کوئی سینڈوچ کھانا ہے تو اگر تو آپ مینیجر کو یہ کنوے کر کے تسلی کر لیں کہ یہ میرا سینڈوچ جہاں آپ بنائیں یا جس یوٹینسل میں بنائیں یا اس میں جو آئل استعمال کریں اس میں کوئی ہیم کا یا کوئی اور ایلیمنٹ آپ نے نہیں استعمال کیا اور اگر وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کی اگر تسلی ہے تو پھر کھا لیں ورنہ اگر آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ادھر ہی ہم سارا کچھ بناتے ہیں ابھی آپ کی پیٹی بنائی ہے ابھی تھوڑی دیر میں دوسرے کی بنا دیں گے جو ناجائز گوشت ہے ہمارے لیے تو پھر وہاں احتیاط اسلام میں نا بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے رسول الفرمات اتو مواقع زنیں کہ ایسے مواقع سے بچو جہاں شک ہو یا کوئی امبیگویٹی ہو غیر بات ہو اس آپ کے ارشاد کی روشنی میں معرض میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کو شک گمان ہو جائے کہ ادھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ آپ کی جسم کو شاید نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن ایک بات ضرور ہوگی کہ آپ کے روحانیت کو ضرور نقصان پہنچے گا چونکہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم اور دونوں پر ہوتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر احتیاط کی تقاضے کر لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی روحانی جو جو کیفیت ہے وہ انٹیکٹ رہے گی جزاکر اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محمد مرزا افصل صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات فقی مسائل جو ہیں ان کو آج زیر گفتگو لایا جا رہا ہے سٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو جو ہمارے سامعین ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو اسی طرح جو سامعین ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے ہمارا پتہ qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یعنی کوشچن آنسر ایٹ تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجئے سوال میں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو کنٹرولز پہ اظہر صاحب ہیں ان کو بتا دیں اور ای میل میں لکھ دیں ہم شہر کے نام سے آپ کا سوال جو پروگرام میں شامل کر لیں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات برائے راست صاف آپ تک نہیں پہنچ رہی یا آپ اپنے کسی پیارے کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو اس صورت میں آپ ہمارا ویب کا پتہ نوٹ کیجئے voiceofislam.ca voiceofislam.ca اسلام اسلام سی جہاں نہ صرف یہ پروگرام बल्कि स का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं हमारे साथ अगले मेहमान हैं अनीस साहेब ट्रांटो से उनकी कॉल लेते हैं अनीस साहब अलगम جی انیس صاحب السلام علیکم آپ کی جی السّلام علیکم جی میرا نام انیس ہے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ میکڈونلڈ والوں کا ایک میسج مجھے آیا تھا کہ کسی نے بھیجا تھا میکڈونلڈ نے نہیں بھیجا تھا کہ یہ ان کے جو کافی ہے اس میں پوک شامل ہے تو اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی انفارمیشن اگر ہو تو برائے کیونکہ یہ میسج بہت زیادہ گردشتی ہے یہاں واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت شکریہ مجھے مجھے یاد پڑتا ہے مجھے بھی ایک گروپ پہ میں نے دیکھا تھا تو اس کا فوراً کسی نے جواب دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے میسیج آتے ہیں اور اگر آپ کو کسی کو اس کی تحقیق کریں تو مغربان کو سیدھا کال کر لیں ان کے نمبر پہ کہ بھائی یہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے سے دیکھنا چاہیے بات کافی کی ہو یا ٹوتھ پیسٹ کی ہو اب ہر چیز میں ہم نے حلال و حرام کے چکر کو ڈال دیا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حلال بھی واضح کر دیا حرام بھی واضح کر دیا میں ان بٹوین کچھ مشتب امور ہیں تو جس قدر ممکن ہو تو مشتب امور سے بچ سکیں تو بچ سک, بچ جائیں اور نائن ممکن ہے کہ مشتب امور میں پڑھ کے تو آپ گناہ کی طرف جھک جائیں تو اس لیے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ خامخہ کے خدشات جیسا کہ وہ عدیس میں نے سنائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صاحب نے کہ رسول اللہ یہ گوشت تو لے کر آتے لگا میں نہیں پتہ یہ خدا کا نام لیتے کہ نہیں لیتے تو خدشہ ایک ظاہر کیا نا جی. تو سنو میں کہ ایسے خدشات میں نہ پڑو بسم اللہ پڑھو اور کھا لو تو اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ خامخا کی جو اس قسم کی افواہیں ہیں یا اس قسم کے خدشات ہیں اس کو بہت زیادہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تو اسی طرح یہ جو واٹس ایپ پہ میسج چلا تھا کہ مکلان کافی میں وہ اس قسم کی کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ سورس سے پتہ کر لینا چاہیے ان کو کال کر کے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو تو اگر وہ کہیں کہ ہاں ہے تو پھر نہ پیئیں اگر وہ کہیں کہ نہیں ہے تو پھر پیتے رہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افصل صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کی مسائل سے متعلق اور مرزا محمد افصل صاحب کے جوابات فور ون سکس فور کا نمبر کے علاقے سے باہر کے کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو یعنی کویشن آنسر ایٹ اسلام ای میل کا پتہ اور voiceofislam.ca اسلام ہمارا ویب کا پتہ جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ندیم صاحب ٹرانٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں ندیم صاحب السلام علیکم جی ندیم صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ سر مجھے سوال یہ پوچھنا ہے جی کہ وہ لاسٹ ویک بھی میں نے پوچھا تھا لیکن وہ مس کر دیا انہوں نے جی کہ سیدہ آدم علیہ السلام جی کے پہلے جو انسان دنیا میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی عدائت کا کیا سلسلہ رکھا تھا جی اور کتنا وقفہ تھا پہلے انسان کے آنے میں اور سعیدنا آدم علیہ السلام کے آنے میں اور سعیدنا اعظم علیہ السلام کے پیدائش میں ان کے پیرنٹس کا کوئی ریکارڈ ہے کہ وہ کون تھے؟ شکریہ جی جی بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ فقی مسائل سے متعلق ہے اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کا سوال جو ہے وہ مجھے پروگرام میں شامل نہیں کر کر پاؤں گا آ, آپ آئندہ کسی پروگرام میں فون کر کے اپنا سوال یہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے <laughs> ایک دوست ہیں انہوں نے سوال لکھوایا ہے سوال خود اپنا جواب دیتا ہے بہرحال میں پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ کیا ہم حلال گوشت حرام آمدنی سے خرید سکتے ہیں یہ <laughs> <Yeah. laughs> جزاک اللہ فار میکنگ اس لائف وہ کل پرسوں میں کوئی کسی نے کو کلپ بھجوایا جی جس میں ہمارے ایک بڑے معروف اینکر ہیں وہ بات کرے کرتے میں جاز پہ سفر کر رہا تھا غیر ملکی فلائٹ تھی جی اس پہ ہمارے ملک کے بہت بڑے شخصیت سفر کر رہی تھی تو ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اور انجوائے کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد ایروس گملا کے کال کرتے کہتے ہیں از دی فوڈ حلال تو جب حلال اور حرام کا یہ معیار ہو تو وہ لوگوں نے کئی لطیفے بنائے ہوئے کہتے ہیں ہم حرام رزق سے حلال خوراک جو ہے وہ خرید کر کھانا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب انسان انسانی ذہن مخدوش ہو جائے اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے تو پھر وہ اپنی نفس کی جو غلامی ہے اس رنگ میں کرتا ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے تو ایسی امور میں تو بالکل واضح سی بات ہے کہ حلال ہی حلال ہوگا حرام سے حلال چیز کیسے آپ کچھ ارینج کر سکتے ہیں جی جزاک ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں لائن پہ باری باری لیتے ہیں پہلے اشفاق صاحب ہیں بریمٹن سے اشفاق صاحب السلام جی. علیکم. علیکم. علیکم. علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے آ, میرا کوشچن جو ہے وہ آ, رزق حلال کے حوالے سے جی. ہے جی ایک طرف نمازیں اور روزے ہر چیز فالو اپ ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو جو نیچر آف جاب ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کیش جہاں پہ بھی کام لیا جائے وہ وہاں انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیش دیں تاکہ اس میں کٹوتیاں نہ ہو ٹھیک ہوگا تو اس میں ہوگا یہ وہ ہو. تو یہ تھوڑا سا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آمدنی کیش ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اشفاق صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں سلیمان صاحب ٹرونٹو سے سلمان صاحب السلام علیکم جی سلمان صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے و رحمۃ اللہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو بعض وقات وغیرہ احباب کھانا دیتے ہیں جس میں کہ آئمہ کرام کے نام پہ ہوتا ہے جی تو اس کے بارے میں کیا ہے? جی ٹھیک جی, ہے بہت شکریہ آپ کا <coughs> جی uh, میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں آدم والا جواب دوں لیکن آپ نے چونکہ اس کو اگلے پروگرام کے اٹھا لیا تو جی. میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو جی. اشفاق صاحب نے بڑی ہی گہری بات کی ہے میں بھی کئی دفعہ ایسے حالات میرے سامنے آتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح آپ کی انکم میں جو ناجائز ہے وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم بعض اوقات اپنی مجبوریوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں بعض اوقات ہم یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت کو دھوکہ دے دیا دی تو خیر کو بات نہیں اگر ہم نے وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو تو نہیں دھوکہ دیا نا حکومت اتنی بڑی حکومت ہے اتنے کام ہیں ان کے میرے چھوٹے سے دھوکے سے کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ دھوکے سے حکومت کو تو نہیں فرق پڑنا آپ اپنی آکبت خراب کر لیتے ہیں تو جہاں رزق حلال کا آ حضور وسلم نے سر, سر. ہمیں حکم دیا ہے قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ کے رزق میں کوئی حرام چیز نہ ہو ناجائز نہ ہو تو یہ بہانے بنا کر مثلاً بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اور جو کرا رہا ہوتا ہے وہ بھی اور وہ کیش کیش کا نام لے کر تو چوری کیا کرتے ہیں ٹیکس ٹھیک میں کہتا ہوں کہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس ملک کو جو آپ کی ہر قسم کی سہولت کے لیے سامان کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے جو ایک دو اشارے کیے ہیں اس سے اور بھی کئی گہری باتیں ہیں جو ہم ایسے لوگوں کو جو بزنس کرتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں کہ اگر دھوکہ دہی سے آپ کی کوئی انکم آ رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے آپ اگر اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حرام رزق کا ان کی تربیت پہ ان کی اطاعت پہ ان کی روحانیت پہ ان کے اچھے انسان ہونے پہ بہت بڑا فرق پڑے گا تو اس لیے میں صرف یہ نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ تمام سامعین کو کہ جو اپنی روزی کماتے ہیں رزق کے حلال کی طرف ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے اور ایک چھوٹے منافع کے لیے جو اس دنیا بھی منافع ہے اپنے آخرت کی کمپرومائز نہ کریں ورنہ آپ پشتائیں گے کل کو جب آپ جا کے دیکھیں گے اللہ کے حضور کہ آپ نے جو حلال کو چھوڑ کے تو عارضی منافع کے لیے آپ نے حرام کی طرف اپنی توجہ پھیر لی ہے سلیمان صاحب کا سوال تھا کہ کھانا آئمہ کے نام پر اگر تو ڈپینڈ کرتے ہیں نا آپ آئمہ کے نام پر اس طرح دیتے ہیں بعض اوقات کہ جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی بجائے شیخ عبدالقادر جی رانی کے نام وہ تو اللہ کے غیر کسی کے نام لیں گے تو ناجائز ہو جائے گا لیکن بساؤ تم کیا کرتے ہیں کہ ہم صدقے کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو کسی کو اصالِ ثواب کی خاطر تو اگر اس کے ذبح کرنے میں اس کے پکانے میں اس کے کسی بھی چیز میں اللہ کے علاوہ کوئی نیت نہیں لیکن یہ نیت ہے کہ میرے فلاں بزرگ کو ثواب پہنچ جائے بس آپ مرحومین اپنے ماں باپ کے لیے دادا دادی نانا نانی کسی بھی بزرگوں کے لیے آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور وہ اس کا ان کو یقیناً ثواب پہنچتا ہے لیکن جو شرک کا پہلو ہے اگر وہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس میں شرک ہے تو نہیں کھانا چاہیے اور اگر صرف یہ ہو کہ گھر میں ایک کھانا پکا ہے اور بزرگوں کی ن... کو ثواب کی خاطر وہ تو اس پر کوئی شرک نہیں ہے تو وہ کھانا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ ای میل یہ دو سوال ہیں جو ہمارے ساتھی کنٹرولز میں اظہر صاحب ان کو لکھوائے گئے ہیں پہلا سوال ہے کہ کیا ہم کسی کو سالگرہ مبارک کہہ سکتے ہیں اور اسی کا ضمن ہے کہ کسی کو ہم کرسمس مبارک یا دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اگر سکتے تو آپ اہم سوال کرنے والے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں حضور نے اس کے جواب دیے ہوئے ہیں حضور کہتے ہیں مجھے لوگ جب ہیپی برتھ ڈے کا پیغام بھیجتے ہیں تو میں یاد کراتے ہیں تو میں اٹھ کے اس دن نفر پڑھ لیتا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بھیجتے ہیں پیغام ہیپی برتھ ڈے کے تو اگر آپ کسی کو وش کرتے ہیں تو اٹ از اوکے اس میں کوئی شرک نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جہاں تک دوسرا سوال ہے جس میں کیا پوچھا ہے انہوں نے ایک تو سالگرہ کا پوچھا اور پھر کرسمس کا یا دوسری چیزوں کا یہ نا ان ملکوں میں رہ کے آپ جب کس کو میری کرسمس کہتے ہیں جب آپ کو کوئی عید مبارک کہتے ہیں تو آپ خیر مبارک کہتے ہیں آگے سے میری کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں جی کرسمس خوش ہو میری خوشی کے آپ کو کرسمس کی خوشی ہو ہاں جی کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو, کو ایسی آپ ای کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس میں کوئی شرک کا پہلو ہے کرسمس کے بارے میں یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ پیدا ہوئے تھے <definicy> عیسیٰ کا یوم پیدائش مانتے ہیں ہاں yeah. اگر وہ یہ کہیں کہ آپ کو تثلیس مبارک ہو آپ کو ٹرینیٹی مبارک ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھیا ہم ٹرینیٹی پہ ہمارا بلیو نہیں ہے آپ اپنے پاس رکھیں اپنی مبارک اس لیے میری کرسمس کہنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا آپ کے عقیدے کو تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو کہیں نہیں چاہتا تو نہ کہیں لیکن اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو میری کرسمس کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عیسیٰ کی خدا کا بیٹا ہونے کا آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں یاد رکھیں کہ کرسمس جو ہے وہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے رائٹ اور رانگ وہ بیس نہیں ہے تو اگر ہم جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادن مناتے ہیں نا تو اگر اس دن ہم کسی کو مبارک دیں کو ہمیں مبارک دیں کہ آپ کو یوم پیدائش رسول مبارک ہو تو بری بات ہے تو ہم صرف اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح اس دن پیدا نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوئے تھے تو یہ ہماری ایک تاریخی وہ ہے جو ان سے ہم سمجھتے ہیں اختلاف ہے تو اس حوالے سے آپ اگر اس کو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کہنا میری قسمز کیونکہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے تو آپ کو گناہ نہیں کر رہے ہوں گے اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو میرے نزدیک تو اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس معاشرے کی اس میں رہ کے ہمیں شرک سے بچتے ہوئے اگر ان چھوٹی موٹی خوشیوں میں ہم کسی کی شامل ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے جی آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مرزا محمد افسل صاحب تشریف فرما ہے فقی مسائل پہ گفتگو ہے سوا نو بجے تک ہے انشاءاللہ اگلا سوال ہے یہ حلال حرام کا سلسلہ چل رہا ہے یہ غالبا ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن کہتے ہیں کو کیسے پتہ ٹیکسی ڈرائیور ہے کیونکہ سوال ٹیکسی ڈرائیور کے متعلق ہے اور لگتا ہے کسی بہت اچھا ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی اپنی انٹیلیجنٹ گیس ہے اچھا دکھتی رگ انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان کے ڈسپیچ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں جو بھی تعلقات ہیں اس کی تبصیل نہیں کی اور اس کے نتیجے میں ان کو اچھی سواریاں ملتی ہیں تو کیا اس طرح کے نتیجے میں جو آمدنی ہو وہ حلال ہوتی ہے یہ حرام یہ گرے ایریاز ہیں میرے بھائی بہت محتاطر ہیں دیکھیں ڈسپیچ کا کام کیا ہے کہ وہ سب کو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کالیں دے یہی ہوتا ہے نا ڈسپیچ کا جی جہاں تک میرا علم ہے جی. کہ کال آئیے باہر سے کسی نے آپ کو کہا ہمیں ٹیکسی بھیج دیں جی اب آپ جو نیکسٹ ان لائن ہوگا اسی کو دیں گے نا جی تو اگر ایک ڈسپیچ کو آپ ایکسٹرا جیب خرچ دیتے ہیں اور وہ یہ کرتا یہ ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ سواری لمبے روٹ کی ہے اور وہ آپ کو پرسنل کال کر کے کہتے ہیں جناب فران جگہ پہ جا کے, کے سواری اٹھا لیں یہ ناجائز ہے کیونکہ کسی کا حق مار رہا ہے صحیح تو جہاں آپ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی باری ہے اور آپ کو اس کے نمبر مل گیا ٹھیک ہے ایک اور بات یاد رکھیں کہ بعض کا ڈسپیچ جو والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم خاص تہواروں پہ ہم کو تحفے دیتے ہیں وچ از اوکے اس کے نتیجے میں وہ آپ کو فیور کبھی بھی نہیں دیں گے کہ آگے، وہ فیور تبھی ہی دیتے ہیں جب ان کو ایکسٹرا آرڈینری جیب خرید ڈالتے ہیں صحیح. اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں جب کسی کی اکتلفی ہو رہی ہو تو اس سے بچنا چاہیے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ خورم صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں خرم صاحب ٹورانٹو سے السلام علیکم جی خورم صاحب السلام علیکم السلام علیکم شکریہ میری کال لینے کا میں کاؤنٹر سے بات کر رہا ہوں میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں حلال حرام کے ہی متعلق ہیں ایک تو کوشچن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے جو پیزا شاپس ہیں بہت سارے یہاں پہ میں نام نہیں لے رہا لیکن جب ہم ایز اے مسلم جاتے ہیں ہم ایز اے ویجی یا چیز پیزا آڈر کرتے ہیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی سیم اوون کے اندر وہ لوگ دوسرے پیزے بھی بناتے ہیں جس میں بیکن ہوتا ہے یا دوسرے چیزیں چیزیں کے اون میں رہ جاتے ہیں اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ وہ بخارات ہمارے اپنے چیزیں بھی مل جاتے ہوں گے ایک تو ہم ایک سو یہ سوال تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ کئی جگہ پہ اگر ہم کہیں ہم باہر جاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں ہم آپ کے اگر خنجیر پکتا ہے تو اس کی جو بو جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہمیں آتی ہے اور جب بو آتی تو اسے ہم جب ہم انہیل کر لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کا فلیور بھی ہم نے لے لیا ہے اگر ایسی کبھی کوئی سچویشن آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کھلی وغیرہ کرنی چاہیے یا ناؤ بلّا یا کچھ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے <laughs> <laughs> یہ میرے سوال ہے جی ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ آپ کے سوالات کا جی بات یہ ہے کہ اگین یہ جو پیزا کی بات نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیسے ہوتا ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے اس لیے وہ آپ کو ایک حدیث میں اور بتانی بھول گیا اسی ضمن میں کہ آ حضور صلی علیہ وسلم یہ میں وہی بات کروں اگین کہ جس میں شکوق جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک ان شکوک سے ہم کو ڈیل کرنا ہے اور کس رنگ میں ڈیل کرنا ہے چنانچہ وہ جو احادیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور تم کھالو اس میں ایک اور بڑی مزیدار حدیث ہے جو شاید ہمارے لیے ممد ہوگی ایسی شکل میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پنیر پیش کیا گیا جس کو ہم چیز کہتے ہیں اردو میں ہیں یہ حدیث مسند احمد بن حنبل سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پنیر لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہاں کا تیار شدہ ہے صحابہ نے عرض کیا فارس کا یعنی مجوسیوں کا بنایا جو کہ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں جو آکی پرسش کرتے ہیں جو بھی اور صحابہ نے یہ بھی کہا دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ اس میں حرام چیز ملائی جاتی ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قریت کی ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھو اور کاٹ کر کھاؤ اسی طرح ایک اور حدیث بھی تھی جس میں غزوہ تبو کے موقع پر آپ کو پنیر پیش کیا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کو بنایا ہوا ہے یا مجوسیوں کو بنایا ہوا ہے تو آپ نے سمایا کہ چھری لاؤ کاٹو اور کھاؤ پھر ایک اور فتح مکہ کے موقع پر بھی جب آپ کو پنیر پیش کیا گیا تو صحابہ نے اس موقع پر یہ خاص طور پر یہ حدیث سننے والی ہیں انہوں نے کہا کہ یارس اللہ کیا ہمیں ہمیں ہم یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جب اس کو بناتے ہیں تو اس میں مردار کی چربی استعمال ہوتی ہے آپ نے کہ دیکھو کہ بسم اللہ پڑو اور کھالو لو کاٹو اب یہ وہ ایریاز ہیں جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑی سی ہمیں زندگی کو آسان کرنے کی طرف اب یہ جہاں تک تعلق ہے پیزا کی ایک اوون میں بننے کا اور اس میں میرا خیال ہے اوون میں اتنی اسٹیم مجھے پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں کہ وہ پیزوں باقی پیزوں پر اثر کرتی ہے کہ نہیں جو پیزا بنانے والے ہیں وہ بتا سکیں گے کہ جب ایک پیزا بناتے ہیں اوون میں یا دو بناتے ہیں فرض کریں ایک ہی وقت میں دونوں رکھ دیا ایک میں پورک ہے اور ایک میں آپ کا چکن رکھا ہوا ہے تو بات وہیں ہو جائے گی کہ اگر وہ اس کی اسٹیم سے اس پر اثر پڑ سکتا ہے تو یہ یقیناً گری ایریا ہے تو اس میں اب آپ کو آپشن دو ہی ہیں کہ اگر کا کی طبیعت نہیں مانتی کہ اس پر پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا ہوگا تو آپ اس کو چھوڑ کے تو اس کو نہ کھائیں لیکن اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں یہ تصور کر کے کہ یہ سٹیم جو ہے وہ آپ کے پیزے کو خراب کرنے والی نہیں ہے بلکہ ان کا ویکیوم سسٹم ایسا ہے ایگزاس سسٹم ایسا ہے جو سارا کچھ بار کھینچ لیتا ہے تو پھر آپ اس کو اس حدیث کی روشنی میں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی چیز آپ کے پیزے پر کوئی حرام چیز نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس یوٹینسل میں جس پین میں آپ کا پیزا بنایا وہیں پر دوسرا پیزا بھی بنایا ہوا ہے تو یہ وہ احتیاط کے تقاضے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ باہر میکدان پہ یقیناً کھاتے ہیں جا کے تو وہاں اگر آپ یہ یقین کر لیں مینیجر کو کہہ کہ, کے کہ یہ میرا پیزا جو بنانا ہے کہ پین ذرا دھو لیں صاف کر لیں اور یہ یوٹینسل ایسے استعمال کریں جس میں پورک نہیں ٹچ ہوا تو پھر آپ کھا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو احتیاط کرنی ہے تو زور کریں اور نہ کھائیں ریسٹوران میں بو کا تعلق ہے اتنی چنتا نہ کریں کچھ نہیں ہوتا بو سے آپ کو بعض اوقات میں اتفاق سے اب جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کے نچلے سے میں جو بیسمنٹ میں جو آدمی رہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کئی دفعہ پتہ نہیں کیا کچھ پکاتا ہے بڑی اس کی سڑاند آتی ہے بڑی بو آتی ہے بڑا کوشش کرتے ہیں کھڑکیاں کھڑکیاں بند کرنے کا وینٹ بند کرنے کا لیکن وہ آتی ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں تو بو کی سے بو سے زیادہ پریشان نہ ہوں میرا خیال ہے کہ ریسٹورنٹ میں سوائس کے کیونکہ بہت ایسا ریسٹورانٹ جس کا کچن بالکل ساتھ ہو آپ کے ڈائننگ کے تو آپ کو اس قسم کی ہے عموماً نہیں آتی عموماً جو بڑے ریسٹورانٹ ہیں ان میں کچن کا بالکل سیکیور الگ ایریا ہوتا ہے اور جو ان کے میں نے دیکھا ہے جو کوکنگ ایریا میں جو ایگزاسٹ ہیں وہ اتنے زبردست قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ سمیل کو باہر نہیں آنے دیتے تو اٹ از right. اگر آپ بہت زیادہ فنیٹک ہیں کہ آپ کو بو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے میدے میں اس حرام چیز کو کا اثر پہنچا دے گی تو آپ بے شک جا کے پھر کلیاں کریں یا جو مرضی کریں وہ آپ پر ہے لیکن میرے نزدیک میں اتنی شدت پسندی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے سر میں آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ایف دیا جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افصل صاحب ہیں اور یہ پروگرام کا حصہ جس میں فکی مسائل ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ سوا نو بجے تک چلے گا اور اس کے بعد ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہوگا دو سو پہلے سوال ہے محمد عامر صاحب کی طرف سے ٹورنٹو سے ہیں اور وہ وہر ٹرون... صاحب السلام علیکم. جی علیکم آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے وعلیکم السلام عامر صاحب بہت شکریہ آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا اور دل بھی بہت خوش ہوا کیونکہ ذہن کی جو سمت تھی اس کا مطلب صحیح تھی تو آپ نے اس کو وہ کر دیا دوسرا سوال میرا یہ ہے حج کے متعلق اور عمرے کے متعلق کہ ایک ظالم مسلمان گورنمنٹ جو کہ حج جو پیسے آتے ہیں ریونیو آف جو خانہ کعبہ کا جو آتا ہے اس سے وہ اسلحہ خریدتے ہے یمنیوں پہ بمبنگ کرتے اسرائیل کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے اسلحہ خرید کے اور ابھی شام کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے دروازے بند کر دیے اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ سنی اور جو مسلمان وہاں حج کرنے جاتے ہیں تو شہزادوں کی گاڑیاں آتی ہیں اس کے ہال کے اندر کچل کے سنی مسلمان جو کہ ہم احمدی تو کافر ہیں وہ سنی مسلمان ہی مر جاتے ہیں ان کا دکھ ہمیں آ رہا ہے خیال انہی کے بارے میں ہے کہ ایسی ظالم گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے میری سوچ یہ ہے کہ میں حج کرنے نہ جاؤں اور وہ جو پیسے ہیں کو نہ دوں ترکی چلے جاؤ گھوم کے لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہے بچوں کو سے جی میں شکریہ آپ کا سوال کا اور ایک سوال لکھوایا اگر پسند کریں جی انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ناچاتے ہوئے پورک یا خنزیر کھا لیا اب میں اس کی اس کا استغفار کیسے کر سکتا ہوں اور استغفار ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ٹورانٹو سے یا عامر صاحب کا جو جواب ہے وہ یہ ہے جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان مسلمان اماں جو ہے مسلم عمہ وہ نہایت ہمیں دکھ میں ڈالتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جہاں تک حج اور عمرے کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس کی ریونیو اگر نہ بھی ہو تو ان کو خدا نے تیل اتنا دیا ہوا ہے کہ اس کے پیسوں سے یہ ساری خرابیاں جاری رکھیں گے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ حج اور عمرے پہ جائیں وہ جا کے وہاں یہ خدا تعالیٰ سے گڑ کہ اے اللہ تیرے گھر آئے ہیں اور یہ شکوہ لے کر آئے ہیں کہ جن کو اس گھر کا متولی بنایا ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں تو پھر آپ کا حج پہ جانا بابرکت ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا لیکن نہ جانے سے میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی فرق پڑے گا اس لیے اگر کوئی شخص ہمیں حکم یہ ہے کہ جو حج کر سکتا اس کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس کو توفیق ہو کرنی چاہیے اس لیے میرا مشورہ یہ ہے بجائز کے کہ کوئی نہ جائے وہ جائے اور اگر اس کے دل میں یہ درد ہے جو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں یا اپنے دولت کے نشے میں کہ اللہ تعالیٰ اس نشے سے ان کو نکالے اور ان کے تسلط سے مسلمانوں کو بچائے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی جو یہ ہو رہی ہے ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کر دے uh, ای میل کے ذریعے جو سوال آیا ہے بات یہ ہے کہ اگر تو حادثاتی طور پہ کھایا ہے ٹھیک ہے نہیں پتہ تھا تو اس کا علاج استغفار ہی ہے اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں احتیاط ضروری ہے کر لینی چاہیے لیکن اگر حادثاتی طور پہ نہیں کھایا اور چکھنے کے لیے کہ دیکھوں ذائقہ کیسا ہے تو وہ ناجائز ہے. اس کو اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ کو بہت استغفار کرنی چاہیے صدقہ بھی دینا چاہیے ل... لیکن اگر غلطی سے کھا لیا تو اس کا یہی ہے کہ استغوار بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دے دیں لیکن اگر جان کر کھایا تو آپ کو یہ خدا تعالیٰ سے توبہ کے رنگ میں کہنا چاہیے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا پھر معافی ہوگی ورنہ خالی توبہ سے خالی اس سے صدقہ زکات سے نہیں جان چھٹے گی تو اگر غلطی سے کھا لیا تو صدقہ دے کے استغوار کریں ٹھیک ہو جائے گا اور اگر کسی جان بوجھ کر چسکے کے رنگ میں یا ذائقے کے رنگ میں کھایا ہے تو پھر آپ نے جان بوجھ کر حرام کام کیا ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ صدقہ اور نوافذ ضروری ہے ذکم اللہ دو سوال اور جی. ہمیں پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے دی. پہلا سوال کیا نماز جمعہ جو ہے وہ صرف زہر کے وقت پہ ادا کرنی چاہیے یا کسی دوسری نماز کے ساتھ بھی ادا ہو سکتی ہے یہ سوال آیا ہے طارق صاحب کی طرف سے انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا کیا مطلب دوسری نماز ساتھ؟ یعنی کے ساتھ کے ساتھ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے میں جمعے کی جو وقت ہے نا وہ مماً ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں زہر کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ وہ جمعہ ادا کر لیتے ہیں اس کو ہم جمعہ کہہ دیتے ہیں عملاً وہ زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم آگے پیچھے تھوڑا کر سکتے ہیں کیونکہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ گھڑی کے حساب سے نہیں رکھے گئے یہ تو ہم نے اپنی صورت کے لیے بنا لیے ہیں کہ ایک بجے دو بجے چار بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابراہیل نے نمازوں کے اوقات بتائے تو وہ سورج کے ساتھ بتائے تھے کہ سورج اتنا بلند ہو تو یعنی ظہر کی اتنا بلند ہو تو اثر کی اور غروب ہو تو اتنا مغرب کی اور طلوع ہونے سے پہلے فجر کی تو اس اعتبار سے ظہر کا ایک ارلی ٹائم ہے ایک لیٹ ٹائم ہے اس دوران آپ کوئی بھی ٹائم فکس کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سایہ کا جو جو آ, آ, اس کے کیا کہتے ہیں اس کو سائز ہے جی حجم ہے اس کے حساب سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سایہ اس جتنا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ زور کا وقت شروع ہو گیا ہے اور وہ سایہ کا جب ڈیڑھ گنا تک رہے تو کہتے ہیں زور کا ٹائم رہتا ہے جب وہ ڈبل ہو جائے تو کہتے ہیں سر کا وقت ہو گیا تو اس دوران اب اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت سورج کے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ کسی طرح کہ سائے کا سائز کیا ہے تو اس حساب سے آپ آگے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اچھا جمعہ جو ہے میں عصر کے وقت پڑتا ہوں جا کے تو, تو آپ وقت ہی اس کو کھو دیں گے تو وہ بہت ضروری ہے جزاکم اللہ اور آج کا آخری سوال مرزا بیگ صاحب کی طرف سے سوال, سوال لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا یا پھر جانور جانور حلال کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے نہیں مسلمان ف... ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ جو جانور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان سے بہت کر رہے ہیں یا غیر سے بہت کر رہا ہے اللہ کا نام لینا اس پر مقصود ہے اور اگر کوئی اللہ کا نام لے کر اس کو پڑھتا ہے تو وہ جائز ہو جائے گا تو وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے وہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بھی تو کھائی لیتے ہیں نا اگر وہ جائز ہے ریکارڈنگ پر تو پھر اگر کوئی اللہ کا نام غیر مسلم پڑھ دے تو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے بلکہ بعض لطیفے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک مولوی صاحب جاتے ہیں وہ چھری لے جاتے ہیں ساتھ اس کے اوپر ایک دفعہ تکبیر پڑھ کے تو وہ اس کو پکڑا دیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کبھی لے آپ گردنیں کاٹی جا سب جائز ہو گیا یہ سارے اس قسم کی باتیں ہیں اس میں بہت زیادہ سے میں نہیں پڑھنا چاہیے یعنی الجھن میں نہیں پڑھنا چاہیے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے کہ نہیں تو جس نے بھی لیا ہے وہ اب اب جو جو ہمارے ملکوں میں جو کساب جو ہیں جو ذبح کرتے ہیں وہ سارے بہت پکے مسلمان ہوتے ہیں جو بےچارے نہ کبھی پتری نماز بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں تو اس لیے یہ اس قسم کے جو اشتباعات ہیں ان سے بچنا چاہیے ذکر اللہ سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ یا اس کا وہ حصہ جس میں مرزا محمد افصل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور فقی مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اختلافی مسائل جو ہیں ان کو نہیں چھیڑا اور فقی مسائل جو ہیں وہ پوچھیں کیونکہ ہمارا مقصد یہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہو جس میں آپ ان مسائل کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے ذہن میں ہوں یا جس کا جواب آپ چاہتے ہوں مرزا زافصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اور سامین کے سوالات کے جوابات دینے کا اللہ. سامین اب تھوڑی ہی دیر میں ہمارا دوسرا پروگرام کا حصہ شروع ہوگا اور اس دوران ایک چھوٹی سی نظم ہے نظم کے بعد پھر ہم دوسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے گر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیحی قدم بھرتی جب کرتے ہو گھر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیح I show my عزب اللہ نشط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامع الکرام مکرم نذیر اور اضراء صاحب ایک کنٹرولس پہ ایک دور دو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر وقفے سے قبل آپ نے ہمارا پروگرام سنا جس کا تعلق فقہ احمدیہ سے متعلق اور فقی مسائل سے متعلق تھا اور مرزا محمد افصل صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما تھے اب ہم دوسرے پروگرام اس پروگرام کے دوسرے حصے میں آتے ہیں جو آپ کے ساتھ ان رات بجے تک چلے گا اس میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تین معزز مہمان نگرامی تشریف فرما ہیں پہلے میرے دائیں طرف زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہے زاہد عابد صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سامنے امتیاز احمد صاحب تشریف فرما امتیاز احمد صاحب السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ کا تحفہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ اور اسی طرح میرے بائیں طرف صادق احمد صاحب تشی فرما ہے صادق صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے تینوں جو آج ساتھی تو شی فرما ہیں یہ ہمارے ان نوجوان دوستوں میں سے ہیں جو جنہوں نے کینیڈا میں اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی یہاں کی تمام آسائشوں کو جو لذات ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا پھر جامعہ احمدیہ کینیڈا میں سات سال اپنا تعلیم کا دور مکمل کیا اور پھر فارغ و تحصیل ہونے کے بعد بطور مشنری جماعت احمدیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق اسلام اور مغرب کے حوالے سے ہوتا ہے آج یہ آپ کی خدمت میں بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صلاط اسلام کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کریں گے جس کا تعلق جماعت احمدیہ کی شروعات سے ہے تیئیس مارچ اٹھارہ سو اناسی ایٹین ایٹی نائن کو جماعت احمدیہ کا پہلا جو تقریب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہی جس میں حضرت مسیم عبداللہ صلاحت اسلام نے پہلی بیت لی اور اس طرح اس سلسلہ احمدیہ کی شروعات ہوئی تو اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے مختلف تاریخی جو نکات ہیں جو باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو تاریخ کے اس پہلو سے آگاہی ہو اور سامعین آپ کے ساتھ ہم اس فریکوینسی پہ انشاءاللہ 10 دس بجے تک رہیں گے یعنی ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس بجے ہم اس فریکوینسی کو چھوڑ کے دوسری فریکوینسی یعنی ایم فائیو تھرٹی کی جو فریکوینسی ہے اس پہ ہم جائیں گے میری تصدیق یہ ہے کہ اٹھارہ نواسی تھا میں غلطی سے اناسی کیا گیا 1889 تو اٹھارہ میں اس سلسلے کی بنیاد ڈالی گئی اس تعارف کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں امتیاز را صاحب افتتاحی کلمات کے لیے بسم اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آیا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یہ وہ شعر ہے جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی مسیحِ ماود و مہدی ماود علیہسلام نے تحریر فرمایا تھا اپنے بیشت کے متعلق حضرکتس مسیح ماؤد علیہ وسلام کی بیشت دراصل آ حضور صلی اللہ علیہ وََ نے خود اپنے زمانے میں پیش کوئی فرما دی تھی اور سرالجمع کی جب آیات ابتدائی آیات کا نزول ہوا تو اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں وہ وَلذی با صف المّا رسول الم یتل آیات ہی و یو ذکی ہم وَ المحم الکتابہ و الحکمہ و انقانو من قبل لفید العلمبین و آخری نہ منہم لما الحقوبہ وََ العزیز الحکیم یہ وہ آیات ہیں جس میں سر الجمعہ کی آیات تین تچار آیت نمبر تین میں حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ کی سلّم كى بے ست اولا کا ذکر ہے جو امیوں میں اللہ تعالى نے کی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار عظيم شان کام کا ذکر بھی کیا گیا اور پھر ایک باست ثانیہ کا بھی ذکر کیا جو آیت نمبر چار میں ہے و مِنْهُمْ لَمَّا لما ی الحق بہم یعنی اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ اكرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ ایک دو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیستوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک کی تو سمجھ آتی ہے لیکن دوسری بیست کی سمجھ نہیں لگتی تو صحابہ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا شروع کر دیا تو ایک صحیح بخاری کی تفسیر ہے اور وہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث ہے اس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ابھی رضی اللہ عنہ قال فرمایا کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو سورہ جمعہ کی آیات کا نزول ہوا اور ان جب یہ آیت کا نازل آیت نازل ہوئی وہ آخری نا من لما الحق بہم تو ہم نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضرت بحرا نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں آگے الفاظ ہیں فلم یوراجو حتیٰ صلیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ بھی سوال کیا گیا اور آپ نے جواب نہ دیا خاموشی اختیار فرمائی تیسری دفعہ بھی جواب پوچھا گیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا فرمایا و ان حضرت برہ فرماتے ہیں کہ وفینہ سلمان الفارسی سلمان الفارسی کہ ہمارے درمیان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے پھر فرماتے ہیں کہ وعدہ رسول اللہ یاد صلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان علیہ السلام پر رکھا پھر فرمایا کہ ثمال پھر فرمایا لو کانل المان ان دوریہ کہ جب ایمان سوریہ ستارے پر چلا جائے گا لناءو رجالن اور رجن ہاول آئے تو وہ ایمان کو واپس لانے والے جو شخص ہوگا و سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوگا وہ ایمان کو واپس آسمان سے نیچے لے آئے گا سری ستارے سے واپس لے آئے گا تو یہ بڑے کھلے الفاظ میں قرآن کریم میں موجود ہے حضرت اقدس مسیح حماد علیہ السلام کے آنے کا ذکر اور اسی طرح حضرت اکتس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <سلام> نے بھی اس کا ذکر فرما دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اس مسیح ماؤد و مہدی ماؤد رسّت وسلام نے آنا تھا تو اس کا جو اشارہ ہے وہ تو پہلی حدیث میں ہی مل گیا جو یہ ذکر ابھی ہوا صحیح بخاری کی باب و تفسیر جو سرال جمعہ کی اس آیت وا قرینہ لما ہم کے تحت ہے حدیث ہیں ان میں ان میں ذکر موجود ہے کہ ایمان سر ستارے پر چلا جائے گا تو وہ واپس لے کے آئے گا تو یہ ایک انڈیکیشن ظاہر سب دے دی گئی پھر ایک اور مشہور حدیث ہے آ حضور صلی اللہ علیہ و <تصفح> نے فرمایا اور بہت سارے غیر جماعت آ, علماء بھی اس کو پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے <تصفح> ہیں کہ یوش کو عیاتی علاسی زمانن لا یب کا من السلام اللہ عصم ہُولا یب کا من القرآنِ اللہ رسم ہوں مساجد ہم عامرۃۃ واحیہ خراب من الخدا علماء ہم شر من تحتیم سمائے من اندہم تخرج الفتنٰ وفی ہم توود فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا ولا یب کا من القرآن اللہ رسم ہو اور قرآن کریم کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا یعنی لوگ قرآن کریم کی تعلیم بھول جائیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے اور فرمایا کہ مساجد ان لوگوں کی مساجد بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی پھر فرمایا کہ جو علماء ہیں ان کے علماء وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے من ان دم تخرج الفتنہ وفی ہمتا اور انہی میں سے یہ فتنہ نکلے گا اور انہی میں واپس آئے گا واپس چلا جائے گا تو یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ <سلام> وسلم نے بڑے کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ ایسا زمانہ جب مسلمانوں پر آئے گا اسلام پر آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید اور نصت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوا مذہب ہے اس کی نشت ثانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو مبوس فرمائے گا جو ایمان کو سریا ستارے سے واپس زمین پہ لے آئے گا اور پھر وہ کیا کرے گا یہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کے بارے میں باب نزول مسیحی نزول عیصا مریم کے بارے میں ہے تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدی نفسی بدہی لوش کنہ ذیل فی کو مریم حکمن ادلن عدلن, عدلن ف یکشر الصلیبہ و یکت القنزیر وید الحرب و یفید المالا حتط یکبل يَقْبَلَ <أَحَد> کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ کیا کریں گے صحیح فیصلہ کرنے والے عدل سے کام لینے والے ہوں گے وہ سلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے لڑائی کو ختم کر دیں گے یعنی اس زمانے میں مذہبی جنگوں کے خاتمے کا زمانہ ہوگا اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا تو زاہد صاحب یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ کے واضح ارشادات ہیں صحیح بخاری میں سے اور قرآن کریم میں ایک آیت جو سورہ جمعہ میں بیان کی گئی تو مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السّلہ نے آخری زمانے میں تشریف لانا تھا جی اور اسلام کی نشت ثانیہ کرنی تھی جی بالکل تو حضور وسلم نے جہاں پر یہ بشارت بھی دی کہ مسیح مہود آئیں گے تو کچھ علامات کا بھی ذکر کیا جیسا کہ بخاری میں ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ عیسیٰ علیہ صاحب کا حلیہ بیان کیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ایک جگہ اپنی امت میں آنے والے مسیح کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ کے گھنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے یعنی کہ یہ جو مسیحی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے اور جو امت محمد عام میں آنے تھے ان کے متعلق آیا ہے کہ اس کے بال لمبے اور رنگ جو ہے ان کا وہ گندمی ہوگا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ حضی عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح غیر از جماعت مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ وہ آسمان پر اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو آئے گا شخص وہ وہی جسم والا نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور شخص ہوگا اس کا رنگ اور اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگی اس لیے آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دو حلیے بیان کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والا مسیح ہے اس کے ساتھ کچھ اس کی علامات بھی جو ہیں شامل ہیں جن کا ذکر احادیث وغیرہ میں ہمیں ملتا ہے مثلا ایک ذکر ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا اس زمانے میں آنا اب یاجوج ماجوج جو ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ ہم مطلب لیتے ہیں کہ ایسی قومیں جو آگ سے طاقت لینے والی آگ کے کاموں میں مہارت رکھنے والی اور اس کے ذریعے ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ ہیں اور اس سے مراد ہماری بہت واضح ہے کہ اس زمانے کے جو مغربی اقوام ہیں وہ مراد دیے گئے ہیں اور علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں ایک شعر لکھا ہے وہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حدب ینسلون تو قرآن کریم میں آتا ہے منکلِ ہدب یون سلون کہ وہ ہر طرف سے جو ہے ان کی ایک غلغار ہوگی اور دین کو جو ہے خطرہ ہوگا تو اس زمانے میں ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں مسیح معود جو ہے وہ نازل وہ ان کا جو ہے وہ ظہور ہونا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غیر معمولی ایک ضلعزل کا آنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حزمسیم وسعت اسلام کے زمانے میں ان کی اپنی زندگی میں بھی یہ زلازل, زلازل کا ایک سلسلہ ہے جن کی آپ نے پیشگوئیاں آپ جو ہیں وہ بھی بیان کی کہ کچھ پہلے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ اس طرح کے زلازل آئیں گے اور جب ہمارے مبلغین بعض ایسے علاقوں میں گئے تبلیغ کے لیے جی اور ان کو کہا کہ جی حضرت مسیم و سطح آ چکے ہیں امام مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں آپ لوگ قبول کریں جی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے آنے کی علامت تو ایک یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو زلزلے آنے ہیں اور ہم نے تو کوئی زلزلہ نہیں دیکھا جی اور وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے زمین کے جہاں پہ اکثر زلزلے آتے ہی نہیں تھے جیسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا گھانا کا شاید یہ واقعہ ہے جی تو مربی صاحب نے جو ہے مبلغ سلسلہ نے خوا تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ تو یہ نشان مانگتے ہیں یا الہی یہ نشان بھی ان کے لیے دکھا دے تو کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح مودود کی صداقت میں یہ نشان بھی دکھایا اور اس کی وجہ سے زلزلہ تو لوگوں نے جو ہے وہ قبول کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ غالباً واقعہ جو ہے وہ نائجیریا کا ہے تو ایک نشانی یہ اضلازل کی بھی ہے تو اس طرح مختلف نشانی جو ہے اس کی پائی جاتی ہیں جی بالکل زاہد صاحب اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے نزول کے حوالے سے جو نشانیاں بتائی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور کئی نشانیاں ہیں جی آ, ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و ایک علیہ وآلہ. نشانی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت اونٹنیاں ضرور متروک ہو جائیں گی اور ان کو تیز رفتاری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا بس یہ کئی نشان ہیں زلازل کے نشان ہیں مختلف افعات کے نشان ہیں اور اس طرح کے کئی اور نشانیاں ہیں جو حضور نے بتائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہم اس زمانے میں پوری ہوتی دیکھتے ہیں کہ اونٹنیاں جو ہیں وہ ان کو سواری کے لیے تر کر دیا جائے گا اور جی اس کے علاوہ اور جو ہیں تیز رفتار سواریاں جو ہیں وہ انسان کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی جدید نظام جو ہے سواریوں جی. کا وہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا جی بالکل اسی طرح حدیث میں جب نزول مسیح کا ذکر ہے تو جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ صاحت و السلام کی آمد کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا ہے جی جس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ آسمان سے نازل ہوں گے حالانکہ اسی طرح کوئی نازل نہیں ہوا کرتا بلکہ کسی بز... کئی بزرگ جو ہیں وہ دنیا سے گزرے ہیں کئی امبیا گزرے ہیں تو جب بھی ان بزرگوں کے لیے انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کہ وہ آئندہ نازل ہوں گے یا ان کا نظول ہوگا تو وہ محض بروزی یا ذلی رنگ میں ہوتا ہے اس حوالے سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت اے اے بزرگ ہیں امام سراج الدین صاحب وہ اپنی کتاب خریدت العجائب میں لکھتے ہیں کہ ایک گروہ نے کہا کہ نزول عیسیٰ سے ایک ایسے آدمی کا ظہور مراد ہے جو فضل و شرف میں حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہو یعنی جیسے کہ ایک نیک آدمی کو فرشتہ اور ایک شریر آدمی کو شیطان کہہ دیتے ہیں مگر اس سے فرشتہ اور شیطان کی ذات مراد نہیں ہوتی لیکن چونکہ ان میں وہ اگر جو ایک نیک انسان ہے اس میں فرشتوں والی صفات پائی جاتی ہیں اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فرشتہ انسان ہے اگر کوئی شریر انسان ہوگا تو اس میں شرارت پائی جاتی ہوگی تو اس کو لوگ کہیں گے کہ یہ شیطانی خصل اس میں پائی جاتی ہے تو اس طرح کی حدیث جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ بروزی اور ذلی رنگ میں ہوتا ہے نہ یہ کہ وہی وہ شخص دوبارہ اس دنیا میں آئے گا اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی جو ہے وہ نازل ہوا ہو اپنے جسم کے ساتھ جی بالکل ایسے ہی ہے اس طرح قرآن کریم میں لوہے کے نازل ہونے کے بارے میں بھی ذکر ہے تو ایک غیر معمولی طور پر جو انسان کے فائدے کے لیے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی نکالی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا ہے نزول کا لفظ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے حضرت عقص مسیح ماؤد رسۃ السلام کی بہت کے آنے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک جو بڑی مشہور ہے نشانی ہے وہ زاہد صاحب دار کتنی کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لماہی نا آیتعین جی بالکل لم تن منظ و خلق سماواتی ولد ینقمر قمر ولی اول لطم رمادان و تن کسف و من ہو کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے دو نشان ہیں اور یہ صداقت کے دو نشان کبھی کسی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے ظاہر نہیں ہوئے یعنی رمضان میں چاند کو چاند گرہن کی راتوں میں پہلی رات کو اور سورج گرہن کے کے دنوں میں سے درمیانے دن کو سورج گرہن لگے گا تو یہ ایسے نشانات دو بڑے نشانات ہیں جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو واضح طور پر فرمایا کہ یہ کسی کے لیے کسی کی صداقت کے لیے نشان ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے سوائے مہدی کے لیے اور مہدی کے بارے میں حضرت مسیح محدود رسطل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جی کہ لََیو اللہ عیسیٰ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں جی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے نشانات کا ذکر فرمایا کہ جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی دکھلا ہی نہیں سکتا اور اس وقت ایک ایک ایسے مدعی کا ہونا اور نشانات کا پورا ہو جانا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ واقعی اپنی اپنے دعوے میں سچا سچا ہے تو یہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے مہدی معحود کے لیے یہ دو نشانان مقرر فرمائے تھے اور حضرت مسیح مود رسط وسلمان کے دور میں یہ نشانات پورے ہوئے اور اس وقت لوگوں نے جب یہ نشانات حضرت مرزا غلام احمد صرقات یعنی مسیح اماؤد مہدی اماؤد علیہ صلاحۃسلام نے دعویٰ مہدی مہدید کا ہونے ہونے کا کیا تو اس وقت لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ نشان دکھائیں تو نشان کا ہمیں تو نشان چاہیے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا ہے اور پھر یہ جب نشان گرہن لگا 1894 میں لگا رمضان میں ہی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخیں ہیں جو جن میں گرہن لگتا ہے تو ان میں سے تیرہ تاریخ کو رمضان کے مہینے کے اندر لگا پھر اسی طرح سورج کی جو ستائیس اٹھائیس انتیس کی تاریخوں میں سے ہوتا ہے اس میں اٹھائیس تاریخ کو ماہ رمضان میں سورج کو گرہن لگا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل اسی طرح پوری ہوئی جس طرح آپ نے بیان فرمائی تھی اور اس وقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادنی مسیح ماؤد و محدیہ ماؤد علیہ وسلام ہی مہدی مہدی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اب حضرت مرزا صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے ان کے دعوے کا پیش کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں اب بالاخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام و کون ہے جس کی پیروی تمام عام انسانوں اور زاہدوں اور خوابینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام و میں ہوں اور مجھ میں خدا تعالیٰ کی وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی گئیں جمع کی ہیں اور اس صدی کے سر پر مجھے مبوس فرمایا ہے جس میں سے پندرہ برس گزر, گزر بھی گئے اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہیں نہ تھا ایسا ہی مسیحی کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گیا پھیل گئے تھے اور اس عقیدے میں بھی، میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا موتق تھا اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکہ میں اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے پس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف کول ایک فیصلے کرنے والے حکم کو چاہتے ہیں سو وہ حکم میں ہوں اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے مقرر فرمایا ہے تو ظاہر صاحب یہ حضرت مسیح معودیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے دعوے کے بارے میں ہے اور جو حکم کا بار بار آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے شروع میں پیش کی گئی وہ ہے کہ وہ حضرت جو مسیح مودود کا کام ہوگا وہ حکم اور عدل ہوگا جی بالکل تو یہ حضرت مسیح, مسیح کے جو چند کام بیان کیے گئے ہیں احادیث میں کہ حکم بے عدل حکم و عدل بھی ہوگا قصر سلیب کرے گا قتل خنزیر التوا کتال تقسیم اموال قتل دجال تو یہ ساری ان کی جو وہ کام بیان کیے گئے ہیں جو کہ اگر کوئی شخص بغور مطالعہ کرے مسیح ماحود علیہ السلام کی سیرت کا تو بڑے واضح طور پر اس پہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ تمام کام آپ نے جو ہیں بخوبی سر بخوبی سرانجام دیے بعض دفعہ دوست کہتے ہیں کہ جی جو مسیح آئے گا وہ تو واقعی میں کثر سلیب کرے گا یعنی کہ باقاعدہ جو سلیبیں ہیں ان کو توڑتا پھرے گا تو یہ تو امتیاز صاحب ایک مزے کا خیز ہی بات لگتی ہے جی, جی. کہ کوئی شخص جو ہے باقاعدہ لوگوں کے گلوں سے کیونکہ عیسائی تو اپنے گلوں میں بھی پہنتے ہیں سلیبیں جی ان کے گلوں سے کیا وہ چھین کے اتارے گا اور وہ لوہے کی سلیبیں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو توڑتا پھرے گا پھر وہ ایک ایک چرچ جا کر اس کے اندر کتنی سلیبیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان کو توڑے گا جو لاکھوں چرچ امریکہ میں اور کینیڈا میں ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ میں ہیں پھر ہندوستان میں بھی ہیں ایک لگتا ہے کہ کئی سال یا کئی صدیاں جو ہیں یا کئی دہائیاں صرف اس کام یہ لگا دے گا کہ سلیب کو باقاعدہ توڑتا رہے اور جتنے وہ توڑے گا اتنے وہ بنتے جائیں گے کیونکہ فیکٹریز میں بنتے بھی ना. بنتے بھی ہیں اور یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کیسے روکے گا کہ اور نہ بنائے تو ایک ایسے تصور لگتا ہے کہ کوئی سپرمین سی کوئی شخصیت ہے جو ایک وقت میں کئی کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کر رہے تھے حضرت مسیحم علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے تو ٹھیک ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آپ کے سامنے یوم مسیح محدودیہلاۃۃ اسلام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سامعین اب آپ کو ابھی افتتاحی کلمات سن رہے تھے ہمارے دو موز مہمانان نگرامی امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب کے اب آپ کو ان کے ہم نے کلمات نہیں سنے صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمائے ٹھیک ہے میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں جب باہر گیا تو سن نہیں سکا جی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے مہمان جو ہیں وہ لائن پہ ہیں اس سے پہلے میں فون نمبر عرض کر دوں فور ون سکس کے علاقے سے باہر جو ہمارے سامن ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر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 تو ٹیلی فون پہ اگر آپ فون کر رہے ہیں تو اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے ذکر کر دیں اور ای میل میں ورنہ ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے سامعن سوال کے لیے آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اس میں کوشش کیجیے اپنا سوال مکمل ہو اگر آپ کے سوال میں کوئی حوالہ ہے تو وہ جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں آپ ای میل کیجئے تاکہ ہمارے پاس مکمل حوالہ آئے اور ہم اس کو دیکھ سکیں بعض دفعہ آپ یعنی سام ان جب سوال کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے یا آپ کے پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ حوالہ ملتا نہیں ہے اس لیے اس جو گفتگو ہے اس میں تشنگی رہ جاتی ہے ہمارے ساتھ پہلے مہمان امین صاحب ہیں امین صاحب کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی میں بالکل ٹھیک آپ فرمائیں کیسے جزاک اللہ جی ٹھیک شکر اللہ کا الحمد اللہ آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے الحمد للہ حضرت میں خود ہی کہا ہے چاند اور کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے حدیث کو غور سے پڑھو رمضان کی پہلی اور پندرہویں تاریخ کو یہ دو نشان کٹھے ہوں گے جب ان کا رضو ہوگا یعنی سورج کو گہن لگے گا اور چاند کو لگے گا جی ٹھیک ہے اچھا پھر آپ لوگوں کو کہنا کہ یہ شریف توڑیں گے ایک ایک گھر جائیں گے کروڑوں لاکھوں گرجے ہیں بھائی نہ عیسائیت رہے گی دنیا میں نہ یہودیت رہے گی یہ دونوں مذہب نہیں ہوں گے بات ایک ایک بات کہی نا اس کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ نہ یہودیت بچے گی نہ سرانیت ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا چھوڑ کے جا چکیں گے اللہ کے حکم سے پھر جس طرح آج کا انسان مرتد ہو رہا آگے چل کے وہ پھر مرتد ہوں گے پھر وہ اپنا مذہب بدلیں گے پھر عیسائیت اور بھی لوگ مرتب ہوتے تھے اسلام چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے اس امت کے نبی نہیں اس امت کے خلیفہ بن کے آئیں گے جی ٹھیک ہے امیر صاحب شکریہ آپ کا سوال جو ابھی تک ہے وہ نوٹ کر لیا اور ان اللہ آ... وقت کی سے آپ کا اگر کوئی پہلو سمجھے کہ رہ گیا مزید وضاحت طلب ہے دوبارہ فون کر لیجئے ہم اس پہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی امین صاحب کے سوال امتیاز صاحب آپ کو دعوت اصل میں بڑے ادب کے ساتھ امین صاحب سے کہ آپ اگر یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے پڑھیں بلکہ اس سے پڑھنے سے پہلے آپ کی یہ تصدیق کر دی جائے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صلام نے کہیں بھی یہ الفاظ خود سے تحرینی فرمائے یہ دراصل آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اللہ پیش پیشگوئی ہے اور دارکتری میں ہے آپ اس کو دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ چاند کو رمضان کے مہینے میں پہلی اور سورج کو 15 تاریخ کو لگے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاند کو گرہن لگتا ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ کو کبھی نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے اور سورج کو بھی جو ہے وہ پندرہ تاریخ کو جو رمضان کے مہینے میں یا چاند کی اگر پندرہ تاریخ کو دیکھا جائے نہیں لگ سکتا یہ سائنس کے بھی مطابق ہے اور آ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حدیث, حدیث اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے اگر تھوڑا سا امین صاحب اس پہ غور کر لیں تو ان کو ان, آ, اس بات کا جواب مل جائے گا کہ یہ جو چاند کو گرہن لگنا تھا اس کی پہلی جو رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اس سے کیا مراد ہے وہ یہ نہیں کہ رمضان کی پہلی پہلی رات ہوگی آپ نے فرمایا کہ کمر کی کہ یہاں پہ جو چاند کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے وہ کمر ہے اور وہ تیرہویں چودھویں اور پندرویں کے چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ عام چاند کے لیے جو پہلی کا چاند ہے اس کے لیے نہیں ہوتا اس کو آپ کو پتہ بھی ہوگا اسے ہلال کہتے ہیں تو یہ اگر آپ غور سے غور سے پڑھ لیں اس کو حدیث کو کہ میں دوبارہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرزا صاحب نے نہیں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ان نہ لمحدیے نہ آ ان کے یقیناً ہمارے جو مہدی ہیں اس کے لیے دو نشانات ہوں گے لم تنہ منظ و خلق سماواتی ورت اور وہ کسی کے لیے بھی جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے تخلیق ہوئی ہے کسی کے لیے بھی اس کی صداقت کے لیے پیش نہیں کیے گئے وہ کون سے ہیں کہ کا صف یہاں پہ القمر کے لفظ استعمال کیا ہے لے اول من رمدان اور پھر فرمایا کا الشمس و, و فن من اس کی درمیانی رات سورج کی اور چاند کی یعنی کمر کی تی، پہ تین راتوں میں سے راتوں کو صرف گرین لگ سکتا ہے تیرہویں چودویں یا پندرہویں اور اس میں تیرہویں کا ارشاد ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متحد تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے تو اس کو اگر غور سے آپ پڑھ لیں تو شاید اس کا جواب آپ کو خود مل جائے دوسری جو انہوں نے سوال کیا وہ کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے یا مسیح علیہ السلام آئیں گے جی تو عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا قرآن کریم اس کے برخلاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی موقع پر یہ مذہب ختم نہیں ہوگا بلکہ آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو ختم ہو جائے گا اس کے بعد جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے دوبارہ یہ مذاہب دوبارہ قائم ہو جائیں لیکن قرآن کریم اس کے برخلاف یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کا سلسلہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کسی وقت بھی ایسا نہیں ٹائم آنے والا کہ یہ جو دو مذاہب ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں تو یہ ہمارا موقف نہیں ہے تو قرآن کریم بڑا واضح اس, اس اس کے بارے میں کئی جگہ پہ یہ آیت آتی ہے کہ الوم القیامہ کہ مجھے الفاظ اس وقت یاد نہیں آ رہے کہ کیا الفاظ ہیں قرآن کریم کے لیکن بہر کیف یہ آیت موجود ہے تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ پہلو جو کہ عیسائیت جو ہے اور دوسری انہوں نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسرے سلیب کی نے مجھے صحیح حوالہ یاد نہیں ہے لیکن بہرحال جو مقصد ہے کسرے سلیب کا جس جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائیت کے جو دلائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں عیسائیت کی طرف اور حضیص اللہ ساط و کو بطور ابنِ خدا یا خدا کے طور پر مانتے ہیں اور ان کو اپنا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں ان پر ایمان لا کر جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے تو حضر سسیم السلام کی کتب میں ان تمام دلائل کا بخوبی جو ہے وہ جواب دیا گیا اور ایسا جواب دیا گیا کہ جس کے عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھے اور ان کی کتابوں میں اس کے حوالے لے لے کر ان کی آیتوں سے حضرت السیمۃ صحت السلام نے یہ بات بہت واضح طور پر ثابت کر دی کہ عیسی علیہ السلام صرف ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا دوسری بات امین صاحب نے یہ بیان کی کہ سات اللہ مسلمانوں میں خلیفہ کے طور پر آئیں گے اب جس کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل اس کو مسلمانوں کا خلیفہ کس عائد سے یا کس حدیث سے ثابت کرتے ہیں یہ بات بھی بیان نہیں کہی کی؟ کہ کیوں ان سے نبوت کا منصب چھین لیا گیا کہ وہ صرف خلیفہ رہ گئے اور نبی نہ ہوئے تو یہ ان بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرلہ سات اسلام اگر زمین سے اپنے جسم کے ساتھ نبوت کا مقام لے کر گئے ہیں اور جنت میں یا کسی دوسرے آسمان پر موجود ہیں تو کیوں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ نبی نہیں رہیں گے نبی تو بہرحال قرآن کریم تو ان کو رسول اللہ بنی اسرائیل نبی جو ہے ان کو قرار دیتا ہے جی زاکلہ صاحب قصرِ سلیب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے <coughs> اس بارے میں حضرت تسمسی معود اللہ اسلام کا ایک اقتباس بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے مقصد باصت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عاجز سلیبی شوکت کے توڑنے کے لیے معمور ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر مقرر کیا گیا ہے کہ جو کچھ عیسائی پادریوں نے کفارہ اور تصلیس کے باطل مسائل کو دنیا میں پھیلایا ہے اور خدائے واحد لا شریک کی کثرِ شان کی ہے یہ تمام فتنہ سچے دلائل اور روشن براہین اور پاک نشانوں کے ذریعے سے فروغ کیا جائے تو اگر حضرت اقتص مسیح مہود سات السلام اسلام کی کتب کا مطالعہ کی جائے مطالعہ کیا جائے تو آپ نے اپنی کتب میں اس بات کو واضح کر دیا ہے اور بار بار مختلف پرائیوں سے اور بڑی تحدی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے اور بڑے وسوق اور یقین کے ساتھ اس عمر کا اعلان فرمایا ہے کہ اب خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر نافذ کرنے کے لیے اس مسیح مود کو بھیجا ہے اور اپنی براہین سے دلائل سے جو ہے وہ کسرے سلیب کی ہے جزاک ملیہ سامین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ یہ جو فریکوینسی جس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اس پہ ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ امتیاز احمد صاحب زاہد عابد صاحب اور صادق احمد صاحب تینوں دوست تشریف فرما ہیں ان کا شکریہ کنٹرولز پہ اظہر احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سب سے زیادہ سامین آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے اب اس فریکوینسی پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ساتھ ہی دس بجے چند ہی لمحوں میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ایم فائیو تھرٹی پہ جڑ جائیں گے اور وہاں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے جو ساتھی ہولڈ پہ تھے وہ ہولڈ پہ رہ سکتے ہیں یا دوبارہ کال کر سکتے ہیں ان کا ان کے سوالات سے ہی ہم پروگرام شروع کریں گے ان گزارشات کے ساتھ مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ